السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريف له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد محترم و معزز سامعین و سامعات اور معزز حاضرین نکرا مغرب سے پہلے ہم لوگ دجال کی صفات کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں پڑھی اور ان حدیث حادیث کی روشنی میں دجال جال کی بہت ساری صفات کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کی مزید دجال کے بارے میں حادیث میں کس خاص کا کرایا ہے اور یہ فتنہ کتنا شدید ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے آر سے گزارچ کرتے ہیں الله مغفر لنا ولمشايخنا وليل مسلمين والمسلمان ياروه مسألة فتنة الدجال الدجالي فتنة الدجالي فاس جنات و جهنم دولوهم لي جو حقيقة ما جهنم هو لي. جو حقيقة ما جهنم جهنم هو لي عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكبركم عن الدجال حديثا ما حدثه النبي قومه إنه وإنه مثل الجنة يقول إنها الجنة يقول إنها الجنة هي النار عنہ عنہ عن النبي وسلم جی ہوں اپنسلم وَمَا مُسْلِمْ جی. جی اگلا عنوان ہے فتنت الدجال دجال کا فتنہ تو اگلی حدیث میں دجال کے فتنے کی طرف نشاندہی کی گئی کہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا کیسے یہ فتنہ لوگوں کو گمراہ کرے گا کیسے لوگوں کو دھوکے میں ڈالے گا اور کتنا شدید ترین فتنہ ہوگا کہ انسان اس فتنے کے سامنے اس کا ٹکنا مشکل ہو جائے گا اگر ایمان راسخ نہ ہو قوی ایمان نہ ہو تو اس فتنے کے سامنے نہیں ٹہر پائے گا اور وہ فتنہ کیوں شدید ہوگا اس کی شدت کس طرح کی ہوگی اس کے لیے ہم اگلے حدیث میں اس فتنے کی شدت کی طرف اس کی نشاندہی کی گئی ہے کہ دجال کے پاس جنت اور جہنم دونوں ہوں گی جو حقیقت میں اس کا الٹا ہوگا یعنی جنت جہنم ہوگی جد اور جہنم جنت ہوگی بسم السلام الحديثي عن نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم عن الدجال حديثا ما حدثه نبي قومه إنه أعبر وإنه يجي معه بثر الجنة والنار فالتي يقول إنها الجنة هي النار وإني أنذرتكم به كما أنذر به نوح قومه هدرته أبو هريرة رضي الله عنه کہ اللہ کے نبی واسن نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں دجال کے بارے ایسی بات نہ بتاؤں اللہ رکمان دجال جو اس سے پہلے کسی نبی نے اپنی امت کو نہ بتائی یعنی ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے لیکن دجال کے بارے میں ایک ایسی بات کیا میں تمہیں نہ بتاؤں جس کے بارے میں کسی اور نبی نے نہیں بتایا یعنی ہمارے نبی اپنی امت کے تحت سب سے زیادہ فکر مند تھے اس لیے ہر بات کو پوری وضاحت کے ساتھ پوری سراہد کے ساتھ اور بار بار بتاتے تھے تاکہ اس فتنے سے امت کے لوگ محفوظ رہ سکے تو جو بات اور نبی نے نہیں بتائی حالانکہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے لیکن ہمارے نبی نے اس فتنے سے جس طریقے سے ڈرایا اور نبی نے نہیں ڈرایا اور نبیوں نے نہیں ڈرایا تو ہمارے نبی نے جو بات کہی اور دوسرے انبیاء نے نہیں کہی وہ بات کیا ہے کہ کی یہ دجال کانا ہوگا یہ جو صفت ہمارے نبی نے بیان کی جو بالکل ظاہری علامت تھے جسے دیکھ کر ہر مسلمان ہر مومن پہچان لے گا وہ یہ علامت اور انبیاء نے نہیں بتائی تھی یہ دجال کہاں ہوگا اور اس کے ساتھ یہ اپنے ساتھ جنت اور جہنم جیسی چیزیں لے کر آئے جس سے وہ جنت کہے گا دراصل وہ جہنم ہوگی اور جس سے وہ جہنم کہے گا وہ جنت ہوگی یہ اس دجال کی صفت ہوگی کہ وہ جنت اور جہنم اپنے ساتھ لے کر آئے گا لیکن جو جس سے وہ جنت کہے گا در حقیقت وہ جہنم ہوگی اور جس سے وہ جہنم کہے گا در حقیقت وہ جنت ہوگی اسی معنی کی دوسری حیث ہے قرت خطیفہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نویس علیہ وسلم نے دجال کے سلسلے میں فرمایا کہ اِنَّ مَعْهُ کہ اس کے پاس پانی اور آگ ہوگی ایک ہاتھ میں پانی ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں آگ ہوگی روہ ما ان جس ہاتھ میں آگ ہوگی بظاہر وہ آگ نظر آئے گی وہ در حقیقت ٹھنڈا پانی ہوگا لیکن سامنے والوں کو کیا نظر آئے گا کہ یہ آگ ہے اسی ڈر سے وہ اس میں نہیں جائیں گے اس کو اختیار نہیں کریں گے کیونکہ دیکھنے میں وہ کیا لگے گا یہ آگ ہے اللہ رب العالمین اس کو اس قدر شدید کتنا پرور بنائے گا یا اس کے پاس وہ طاقت ہوگی کہ اس کے ہاتھ میں جو ٹھنڈا پانی ہوگا وہ پانی آگ نظر آئے اس لیے لوگ جو ہے اس میں نہیں جانا چاہیں گے لیکن جو دوسرا ہاتھ ہوگا جس میں وہ پانی ہوگا پانی نظر آئے گا حقیقت وہ تو آگے تو کہہ رہے اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی در کے اس کی آگ ٹھنڈا پانی ہوگا اور اس کا پانی آگ ہوگی تو جس ہاتھ میں آگ ہوگی بظاہر وہ ٹھنڈا پانی ہوگا اور جس ہاتھ میں ٹھنڈا پانی ہوگا بظاہر وہ حقیقت آگ ہوگی اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نصیحت کرتے ہوئے خیر کے تقاضے میں کیا فرما رہے ہیں کہ خبردار اپنے آپ کو حالات نہ کر لینا یعنی تم اس کے ہاتھ میں پانی دیکھ کر کے جو تمہیں پانی نظر آئے اس میں نہ کود جانا ہے یا اس کو مت اختیار کر لینا کیونکہ درحقیقت وہ آگ ہوگی اور اس آگ سے نہ پھاگنا جو درحقیقت ٹھنڈا پانی ہوگا تو ان دونوں حدیثوں میں آگ اور پانی کی جو بات کہی گئی یا پھر جنت اور جہنم کی جو بات کہی گئی تو یہ جنت اور جہنم دراصل دیکھنے والے کے اعتبار سے ہوگا اس کے ہاتھ میں جنت یا جہنم نہیں ہوگی بلکہ انہیں دیکھ کر ایسا لگے گا کہ یہ جنت ہے اور یہ جہنم ہے تو جس ہاتھ میں اسے جنت نظر آئے گی وہ دراصل آگ ہوگی نار المحل جلا دینے والی آگ ہوگی شیخ نوسمین اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ, ان اللہ جعل جنت بحسب کہ اس کے پاس جو جنت اور جہنم ہوگی یہ دراصل دیکھنے والے کی اعتبار سے حقیقت میں وہ جنت اور جہنم نہیں ہوگی لیکن دیکھنے والوں کو ایسا لگے گا کہ اس کے پاس جنت اور جہنم ہے لیکن جنت ہوں نار نارو وہ نہ کہ اس کی جنت جو ہوگی جو دیکھنے والوں کو جنت لگے گی وہ دراصل آگ ہوگی اور جو دیکھنے والوں کو آگ لگے گی وہ دراصل جنت ہوگی فمن اطاعو ادخل خلا دل جن فی میاس تو جو دجال کی پیروی کرے گا اس پر ایمان لے کر آئے گا اس کو دجال کہاں داخل کرے گا اپنی جنت میں جو لوگوں کو جنت لگے گی لیکن وہ حقیقت میں وہ جلا دینے والی آگ ہوگی تو دجال کے جو پیروکار ہوں گے اس کی جو پیروی کریں گے اس کے پیچھے چلیں گے اس پر ایمان لے آئیں گے تو اس کو وہ اپنے جنت میں جو بظاہر جنت ہوگی لیکن حقیقت میں وہ دھرتی بھی آگ ہوگی اس میں وہ داخل کرے گا اور جو اس پر ایمان نہیں لے کر آئے گا اس کی نافرمانی کرے گا اس کی تقریب کرے گا اسے کافر کہے گا تو اسے وہ بظاہر جو آگ لگ رہی ہے اس میں وہ داخل کر دے گا جو حقیقت میں کیا ہوگی جنت ہوگی بولا وہ میں آسا ہوں ادخل ان فیما لو, لوگوں کے اعتبار سے بظاہر وہ آگ ہوگی لیکن وہ بولا کنہ لیکن وہ حقیقت میں وہ جنت ہوگی تو یہاں پر جو ہے ان حدیث میں جو کے پاس جنت اور جہنم ہوگی اس سے کیا مراد ہے یہ لوگوں کے اعتبار سے لوگوں کو ایسا لگے گا لیکن حقیقت کے اعتبار سے بالکل اس کے برعکس ہوگا اسی لیے اس کا نام کیا ہے دجال دجال کا معنی کیا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ کر کے پیش کرنا اور ملمہ سازی کرنا تو یہاں کیا ملما سازی ہو کر رہا ہے یا کرے گا یا حق کو باطل کے ساتھ گڑ مڑ کر دے گا کہ جو حق ہوگا اس کو باطل بنا دے گا جو باطل ہوگا اس کو حق بنا دے گا اور یہ دجال جو بھی دجال ہوتا ہے اس کی یہی سفت ہوتی ہے کہ جو حق ہوتا ہے اس کو باطل بنا کے پیش کرتا اور جو باطل ہوتا ہے اس کو حق بنا کر پیش کرتا جو سچ ہوتا ہے اس کو جھوٹ بنا کر پیش کرتا جو جھوٹ ہوتا ہے اس کو سچ بنا کر پیش کرتا تو اسی لیے وہ کتنا بڑا بھیا ہوتا ہے خطرناک ہوتا ہے جو کمزور علم والے ہوتے ہیں کمزور ایمان والے ہوتے ہیں اس فتنے میں آ جاتے ہیں اس لیے بہت سارے لوگ دجال جس کا فتنہ اتنا بڑا ہوگا لیکن اس کے پہچاننے کی علامتیں بھی بڑی واضح ہوں گی لیکن اس کے باوجود لوگ پہچان نہیں پا رہے اس بات کی علامت ہے کہ جو, جو فتنہ ہوتا ہے اس کو پہچاننے کی صلاحیت اکثر لوگوں میں نہیں ہوتی کیونکہ اس میں جو گٹمڈ اور خط مت کر کے پیش کیا جاتا ہے قور بادل کو تو اس کو پرکھنے اس کو سمجھنے اور اس کو پہچاننے کی صلاحیت صرف ان کے پاس ہوتی ہے ان کے پاس علم ہوتا ہے اور جن کے پاس ایمان ہوتا ہے جہاں بھی ان دونوں میں سے کسی کی کمی ہوتی ہے وہ اس حق کو اور باطل کو پہچان نہیں پاتا اس لیے ہمیں ہمیشہ علم حاصل کرتے رہنا چاہیے جو فتنے ہیں ان فتنوں کے بارے میں ہمارے علم میں ہمیشہ اضافہ ہونا چاہیے تاکہ ہم ان فتنوں کو جان سکیں اسی طرح ہمارے دل میں ایمان ہونا چاہیے میں اللہ رب العالمین سے ان فتنوں سے بچنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم اپنے ایمان کے ذریعے اور اپنے علم کے ذریعے سے ان فتنوں سے بچ سکیں تو یہ جنت اور جہنم یہ حقیقت میں جنت اور جہنم نہیں ہوگی بلکہ یہ دھوکہ دینے والی چیز ہوگی جو حقیقت میں ایک ہاتھ میں دہکتی ہوئی آگ ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں وہ ٹھنڈا پانی ہوگا جو کہ بظاہر وہ آگ نظر آئے گی اور جس ہاتھ وہ جہنم دیکھنے میں دی دی دی دی جنت لے گی وہ در حقیقت بہتی ہوئی آگ ہوگی تو یہ جنت اور جہنم کا مطلب ہے اس کے بعد احسن اللہ بالوا میں سزائے کے پاس پانی ہوگا جو در حقیقت آگ ہوگی اور آگ ہوگی جو در حقیقت شہر پانی ہوگا رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن جو بات کہی ہے اسی بات کا اس حدیث میں اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدجال یخرج الدجال جب نکلے گا تو وانما هو ماء و نار تو اس کے پاس پانی اور آگ ہوں گے فاما الذي یراه الناس ماء فنار تحرق جسے لوگ پانی سمجھیں گے وہ در حقیقت جلانے والی آگ ہوگی واما الذي یراه الناس نار فَمَاؤُن بَارِدٌ عَدْبٌ اور جس سے لوگ آگ سمجھیں گے وہ در حقیقت تھنڈا شیری پانی ہوگا فَمَنْ أَدْرَكَ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ لہذا تم میں سے جو کوئی وہ موقع پائے تو کیا کرنا چاہیے فَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يَرَابُ نَارًا تو سے چاہیے کہ وہ آگ میں کُل پڑے جس سے بظاہر جو آگ نظر آئے اس میں کُل پڑے فَإِنَّهُ کیونکہ وہ میٹھا اور پاکی سا پانی ہوگا تو یہ جنت اور جہنم کا مطلب ہے اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے بچنے کا طریقہ بتایا کہ اس فتنے سے ہم کیسے بچیں جس میں اکثر لوگ مبتلا ہو جائیں گے یا اس کے شکار ہو جائیں گے کہ ہم جو بظاہر جو آگ نظر آئے ہم اس کو اختیار کریں گے دجال کی مخالفت کریں گے اور دجال جس کی طرف ہمیں بلائیں گے اس کو ہم سمجھیں گے یہ باطل ہے یہ غلط ہے اور جس سے وہ روکیں گے یا جس سے ڈرائیں گے ہم اس کو اختیار کریں گے کیونکہ دجال کافر ہے وہ کفری کی طرف باطل کی طرف بلانے والا ہوگا اس لیے ہم اس کی بات کو نہیں سنیں گے اور اس کی نافرمانی کریں گے احسن اللہ تیروہ سے آسمان سے بارش بڑھ سے گی زمین سے گھاس اور اناج وغیرہ اگے گا جانور پہلے سے زیادہ دور دینا شروع کر دیں گے ف سنال و فف والأض فطبل والأضةط ذوج عليه مسائح من أطوللا ما كان الق وأصبحهم غروع وأمدهم خلاص ثم يأتي الأوم جرون يعدونون عليه الحول ينصيف عن يحون مش ليس بأدين شيء ليس بأدين شيء من أمالم وييم بالخريبة فقول لها أخدين وز. جی یہ حضیب کہ دجال سے آسمان, آسمان سے بارش برس دجال کی ایک علامت کیا ہوگی کہ دجال آسمان کی طرف اشارہ کرے گا اور آسمان سے بارش برتنا شروع ہو جائے گا یہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا لوگ جو ہے آج کل بڑے بڑے دجال اور جھوٹے مکان لوگوں کے پیچھے چلنے لگتے ہیں اس کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہوتی ہے تو یہ دجال جس کے پاس اتنی بڑی طاقت ہوگی تو اس کے پیچھے کتنے لوگ چلیں گے آپ یہ سمجھے کہ وہ آسمان کی طرف اشارہ کرے گا اور آسمان سے بارش برسنا شروع ہو جائے گی زمین سے گھاس اور اناج وغیرہ اگے گا زمین کی طرف اشارہ کرے گا تو وہاں ہریالی آ جائے گی گھاس اور اناج اگنا شروع ہو جائے گا جانور پہلے سے زیادہ دودھ دینا شروع کر دیں گے یہ سارے کتنے ہوں گے اس سلسلے میں جو حدیث ہے نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں اس کا گھومنا کس تیزی سے ہوگا وہ کیسے زمین پر کتنی تیزی سے گھومے گا پوری دنیا کا سیر کرے گا چکر لگائے گا تو اس کو کتنا ٹائم لگے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بارش کی طرح جس سے ہوا پیچھے سے دھکیلتی ہے جس طرح بادل کو ہوا دھکیلتی ہے اور بڑی تیزی سے بادل چلتا ہے تو اسی طرح جو ہے یہ دجال پوری دنیا کا سیر اسی تیزی سے وہ کرے گا اور ایک طرف سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہوا جائے گا آپ وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اس طرح کرتے وہ ایک قوم کے پاس پہنچے گا اور انہیں اپنے آپ پر ایمان لانے کی دعوت دے گا اس قوم کو کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں اور وہ جو ہے اپنی طاقت اور قدرت جو اللہ رب العالمین اس سے ادا کرے گا وہ اس کا مظاہرہ کرے گا تو وہ قوم جو ہے اس پر ایمان لے آئے گی اور اس کی بات مان لے گے چنانچی وہ آسمان کو حکم دے گا اور وہ بارش برسائے گا زمین کو حکم دے گا وہ نباتات اگائے گا شام کے وقت لوگوں کے جانور چراگاہوں سے واپس آئیں گے تو ان کی کوہانے پہلے سے بڑی ہوں گی وہ جانور جب وہ پہنچے گا دجال تو جو جانور چرنے کے لیے گیا ہے اور ان کی کہانے چھوٹی تھی وہ بڑی ہو جائیں گے تھن کشادہ ہو جائیں گے دودھ بڑھ جائے گا اور پسلیاں خوب بھری ہوں گی یعنی موٹا تگڑا ہو جائے گا وہ جانور یعنی پہلے سے جانور موٹے تازے نظر آنے لگیں گے یہ اس قوم کے ایمان لانے کا سلا ہو یہ دجال پر ایمان لانے کے کتنے اس کو فائدے ملیں گے کہ آسمان سے بارش برسنے لگے گی زمین سے کھیتیاں لہلانے لگیں گی اسی طرح جو جانور ہیں وہ موٹے فربے ہو جائیں گے اور اس کے دودھ بڑھ جائیں گے یہ کتنا بڑا فتنا ہے آج کل تو سو روپئے میں دو سو روپئے میں لوگ ایمان بیچ دیتے ہیں یا بھڑکاوے میں آ جاتے ہیں تو یہ دجال جو آپ کو راتوں رات یا منٹوں میں اتنا مالدار بنا دے گا تو اس کے فتنے میں کے سامنے ٹکنا کتنا مشکل ہوگا تو یہ فتنہ بہت ہی عظیم ہوگا من پورے پوری پوری قوم اس کے فتنے کا شکار ہو جائے گا اور بہت تیزی سے یہ فتنہ پھیلے گا کتنی تیزی کے ساتھ کہ وہ بادل کی رفتار میں چلے گا اس کے باوجود لوگ اس کی پیروی کریں گے یعنی دیکھتے دیکھتے پورے ملک اور پورے علاقے کے لوگ جو ہے اس کے فتنے کے شکار یہ بڑا خطرناک ہوگا پھر وہ دوسری قوم کے پاس گا. پہلی جو قوم تھی وہ اہل کفر تھی دوسری جو قوم ہے وہ اہل ایمان والے ہوں گے تو اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دے گا لیکن وہ اس کی دعوت کے انکار کر دیں گے وہ کہے گا دجال کہ میں تمہارا رب ہوں تو یہ لوگ انکار کر دیں گے وہ کون لوگ ہوں گے انشاءاللہ شاء یہ لوگ ہوں گے جو دا کو پہچانتے ہیں یا دجال کی اسفات کے بارے ہم لوگ جان رہے ہیں اسی طرح اس کے فٹنس سے ہم اللہ رب العالمین کی فراہم مانگتے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ اس دجال کو پہچانیں گے تو اہل ایمان کے پاس جب وہ جائیں گے اللہ رب العالمین ہمیں اس کے فتنے سے بچائے تو لیکن وہ اس کی دعوت کا انکار کر دیں گے چنانچہ دجال وہاں سے چلا جائے گا اور ان پر خیر سالی مسلط ہو جائے گا کتنی بڑی آزمائش ہے کہ دجال پر ایمان جب نہیں لائے گا سالی آ جائے گی پہلے نہیں تھی پہلے ہریالی تھی لیکن جب دجال پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے وہ لوگ تو آ جائے گا. پھر کیا ہوگا اور ان کے بالوں میں سے کچھ بھی ان کے پاس نہ رہے گا سارے بال جھر جائیں گے نہ ہوگا اس کے بعد دجال ویران جگہ کی طرف چلا جائے گا کھڑے کسی ویران جگہ کی طرف چلا جائے گا اور زمین کو حکم دے گا کہ اپنے خزانے اگل سے اب دجال کسی ایسی جگہ پر چلا گیا جو ویران ہے جو چکیل میدان ہے جہاں سے کبھی گلے اور اناج نہیں اگے وہاں پر پہنچ کر اس جگہ کو حکم دے گا کہ تم اب اناج اگا تو کیا ہوگا کہ وہ جگہ وہ چٹیال میدان اور وہ ویران جگہ جو اپنے خزانے اگل دیں گے تو زمین اپنے خزانے اس طرح نکال کر جمع کر دے گا جس طرح شہد کی مکھیاں بڑی مکھیوں کے گرد ہجر کرتی ہیں یہ وہ سب جو ہے اناج اور گلے جو ہے اس ویران جگہ سے نکل کر جمع ہو جائیں گے تو یہ اسے امام مسلم نے روایت کیا تو یہ دجال کا فتنہ ہوگا اتنا بڑا فتنہ ہوگا اگر آپ تصور کریں کہ آج جو ہے بہت سارے بہت ساری تنظیمیں جو ہے پیسے دے کر لوگوں کا ایمان خرید لیتی ہیں تھوڑے پیسے میں لوگ بک جاتے ہیں اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں انہیں دنیاوی لالچ میں وہ اپنے دام فریض میں ہاس لیتے ہیں تو دجال جو راتوں رات اتنا بڑا فتنہ ہوگا اور اس زمانے میں جب لوگ مادہ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں پیسے کے لیے اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں پیسے کے لیے وہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں جو بالکل محرم چیز ہے اس کا ارتقاب کر رہے ہیں سدخوری کر رہے ہیں رشوت خوری کرتے ہیں اور کیا سے کیا کرتے ہیں جبکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ بڑے جرائم میں ان کی سزا میں اس دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی اس کے باوجود وہ جن پیسے کے لیے وہ اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں تو جو دجال آئے گا اس کے سامنے وہ ای ایمان،, ایمان کی حفاظت کیسے کرے گا آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں کہ پیسے کے لیے لوگ اپنے ایمان پر اس طرح سودا کرتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو حلال رزق کی پابندی کرتے ہیں اور ان کے پیسے میں حرام کی آمدش نہیں ہوتی چند سکے کے خاطر وہ اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں حرام مال کھاتے ہیں اور سود اور پتہ نہیں ان کی محلکات کا مرکز ہوتے ہیں تو دجال کا جو فتنہ ہے اگر آپ سوچیں بہت فتنہ ہوگا بڑا فتنہ ہوگا اسی وجہ سے تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا ہے اس سے ڈرایا ہے اس سے باخبر کیا ہے اور اس کی صفات بیان کی ہے کہ تاکہ اہل ایمان اس کے سامنے نہ ڈگمگائے تاکہ ان کے قدم جمے رہیں اور اس کو کافر اور اس کی تکفیر کریں کہ تم کافر ہو تم ہمارا رب نہیں ہو ہمارا رب تو وہ ہے جو جس کے آنکھ کھانے نہیں ہے یا جس کی آنکھ کھانی نہیں ہے اور تمہارے کشانی پر تو کافر لکھا ہوا تو ان کی سفاط کے ذریعے سے ان کی جو بعض طاقتیں ہیں اس طاقتوں کو دیکھ کر وہ دھوکا نہیں کھائے اور اس پر ایمان نہیں لے کر آئیں اس لیے اس فتنے کی بھیانک یا خطرناکی ہولناکی اور تباہ کاری کو, کو دیکھتے ہوئے تمام بیانے اپنی قوموں کو اس فتنے سے ڈرایا ہے اس لیے ہمیں اس فتنے سے ہمیشہ متنبہ رہنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے دعا دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس خطنے سے محکوز رکھے اور جو مصرون دعائیں ہیں ان دعاؤں کا ہم اہتمام کرتے رہیں تو اس حدیث کے اندر جو خطنے بیان کیے ہیں بڑے دھانک ختنے ہیں بڑے خطرناک خطنے ہیں اور بہت ہی تباہ یعنی لوگوں کو گمراہ کرنے والے فتنے ہیں اس لیے ہمیں اس جات کے خطنے کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے اور ہمیشہ اس کے بارے میں ہمیں متنبہ رہنا چاہیے الیکی حدیث ہے سنیم حفیظہ اللہ نے وضاحت کی ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش کے لیے درجار کو بعض قانون کی قدرت دیں گے جس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آزمائش کے لیے شیفان کو وساسہ کا اختیار کیا ہے لہٰذا درجار کے ان کاموں سے کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے بعد واقع خدائی اختیارات ہوں گے اگر ایسا ہوتا تو وہ اپنی کہانی آپ کی درست کر لیتا دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا الفاظ کافی نہیں یعنی اگر وہ خدا ہوتا تو اتنی چھوٹی چیز کہ اس کی جو شکل بگڑی ہوئی ہوگی وہ کانا ہوگا اس شکل ہی کو درست کر لیتا تو اس کی شکل بگڑی ہوگی وہ کانا ہوگا اس کے باوجود اس کو درست نہیں کر سکتا تو رب کیسے ہو سکتا لیکن اتنی واضح علامت کے باوجود لوگ برا ہو جائے گا اس لیے آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم سمجھتے ہمارا عقیدہ صحیح ہے کیسے ہی ہم کو برا کر لے گا ہم تو ہر چیز جانتے ہیں نہیں نہیں جو فتنہ آتا ہے وہ لوگوں کی آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے وہ حق اور باطل کے درمیان تمیز نہیں کر پاتے ہیں اس لیے فتنے کو آپ ہلکا سمجھیں اور نہ ہی اپنے ذہن, اپنے اوپر اتنا اعتماد رکھیں کہ ہم فتنے کو پرکھ لیں گے اس کو پہچان لیں گے اس لیے آپ اہل باطل کی باتوں کو سننے لگے اور یہ سمجھیں کہ ہم صحیح اور غلط کی تمیز کر لیں گے نہیں یہ اتنا آسان نہیں ہے اگر اتنا آسانی ہوتا تو آپ دنیا میں دیکھیں کہ اہل کفر اور اہل باطل کی اکثریت کیوں ہے کیا ان میں ذہین لوگ نہیں ہیں کیا ان میں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں جو دنیاوی معاملے میں اتنے ذہین ہیں اتنے بڑے اتنے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن جب خروی مسئلہ آتا ہے قیدے کا مسئلہ آتا ہے تو ان کی نگاہوں پر پردہ پڑ پر جاتا ہے وہ اپنے آبا و اجاز کے دھرم پر چلتے ہیں یا کسی فتنے کی کا بہت آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں اس لیے فتنے کی جب بات آئے تو اس کو آپ ہلکے بنا لیں بلکہ ہمیشہ اس سے دور رہیں اس سے بچنے کی کوشش کریں اور حت المقدور آپ فتنے کی جگہوں سے دور رہیں تاکہ اس ختنے کے شکار نہ ہوں تو یہ جو ہے کہ اس کی آنکھیں کانی ہوگی اس لیے لوگ جو ہے وہ سوتا وہ ڈالیں گے لیکن اہل ایمان اسے پہچان لیں گے اور وہ اپنے پہشانے سے کافر دل بھی مٹانے گا احسن مٹا نہیں پائے گا مسئلہ بورے درجائے کے بعد کسی کا ایمان لانا قابل خبول نہیں ہوگا حریرہ رضی اللہ عنہ مقال ظہور دجال کے بعد کسی کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا عالجال دجال جا ظاہر ہو جائے گا اور اس کے بعد اگر نئے سرے سے میں نے اس پر ایمان لے آنے کے بعد پھر دوبارہ ایمان لانا چاہے تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا طلوع و شمس یتین علامت ہے اس کے بعد طلوع شمس مغربہ مغرب سے سورج طلوع ہونے کے بعد اگر کوئی مومن ہونا مسلمان ہونا چاہے ایمان لانا چاہے تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا اسی طرح دجال کے ظہور کے بعد اسی طرح دابت الرج کے بعد جو زمین کا وہ جانور ہوگا اس کے بارے میں پہلے بات گزر چکی ہے کہ بڑا عجیب و عجیب الخلقت جانور ہوگا بڑا عجیب و غریب قسم کا جانور ہوگا اور وہ انسانوں سے بات کرے گا تو یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے تو یہ تین بڑی علامتیں ان تین بڑی علامتوں کے بعد اگر کوئی ایمان لانا چاہے تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا ایک سورج مغرب سے شروع ہونے کے بعد ایک جال کے ظہور کے بعد اور ایک جانور کے ظہور کے بعد وہ جانور جب زہر ہوگا تو اس کے بعد اگر کوئی ایمان لانا چاہے تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا مسلم پندرہ مسئلہ شدت کی شدت حضرت عدم سے لے کر قیامت تک کتنے درجار سے بڑا کتنا اور کوئی نہیں ہوگا مسئلہ اتنے کے خواب سے حضرت عائشہ رضی اللہ نمائنہ رونے لگی عائشہ رضی اللہ نمائنہ قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ ما المان کے خوف سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روح یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے فتنے سے اتنی کثرت کے ساتھ ڈراتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سننے کے بعد وہ رونے لگی تو اس سلسلے میں حدیث ہے حضرت رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں رو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ماں تم کیوں رو رہی ہو تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ذکرت الدجال دجالا کہ رسول اللہ علیہ وسلم دجال یاد آ گیا ہے دجال کا فتنہ یاد آ گیا ہے اس وجہ سے رو رہی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ فیکم کہ اگر دجال میری موجودگی میں نکلا تو تم سب کی طرف سے میں اس کے لیے کافی ہوں گا یعنی yani دجال کا فتنا اتنا خطرناک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے دور میں اگر نکلے گا تو میں کافی ہوں گا یعنی yani یہ فتنا جو ہے کبھی بھی ظاہر ہو سکتا ہے اس لیے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے دجال ابھی بعد میں آ گیا تھا بہت دیر سے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اگر دجال میری زندگی میں ظاہر ہو تو میں کافی ہوں گا تو دجال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ اندیشہ کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ظاہر ہو تو ہم لوگ جو ہے چودہ سو سال کے بعد اللہ کے رسول کے افراد چودہ سال گزر گئے اور ہمیں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دجال کے آنے میں بہت تاخیر یعنی دجال کے آنے کے وقت قریب ہے ہمیشہ سے قریب ہے وہ کبھی بھی ظاہر ہو سکتا ہے اور کبھی بھی اس کے خطنے میں لوگ آ سکتے ہیں اس لیے ہمیں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے دیکھیے کہ حضرت عاشر رضی اللہ عنہ وہ اس وقت رو رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے فتنے سے ڈرایا تو وہ یاد کر کے رونے لگی کہ اس فتنے کا ہم کیسے مقابلہ کریں گے یہاں پر ایک اور نقطہ ہے کہ حضرت عاشع رضی اللہ عنہ جو ایمان کی اس بلندی پر تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجا محترمہ تھی اس کے باوجود وہ بھی ڈر رہی ہے کہ کہیں میں اس فتنے کا شکار نہ ہو جاؤں تو بھلا بتائیں کہ ہمارا آپ کس کھیت کے مندی ہیں ہمارا ایمان ان کے ایمان کے مخال میں کس پائے کا تو کیا ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے یہی ایمان کا تقاضا ہے کہ جہاں پر ایمان کو خطرہ ہو جہاں ہمارے ایمان کے سلب ہونے کا اندیشہ ہو اس سلسلے میں ہمیں حد درجہ محتاط ہونا چاہیے حد درجہ حساس ہونا چاہیے ہمیں اتنی آسانی سے نہیں لینا چاہیے کیونکہ ایمان کا مسئلہ اگر کا ایمان ظاہر ہو گیا تو آپ کی برباد ہو گئی آپ کی جو دائمی زندگی ہے وہ برباد ہو گئی اس لیے ایمان کا جہاں مسئلہ ہے تو وہاں پر ہمیں حساس ہونا چاہیے اور ہمیشہ فتنے کی جگہوں سے دور رہنا چاہیے اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ فتنہ شدید ہوتا ہے کوئی بھی اس کا شکار ہو سکتا ہے اور ہر کسی کو اس سے ڈرنا چاہیے جب حضرت آشہ رضی اللہ عنہ اس فتنے کے ڈر سے رو سکتی ہے تو ہمارا کیا حال ہونا چاہیے حضرت عاشق علیہ اللہ عنہ جو اللہ کے رسول کے محترمہ جن کے ساتھ اللہ کے رسول جب سوئے ہوتے تھے تو فرشتہ نازل ہوتا تھا اللہ رب العالمین نے بہت سارے آیت میں ان کے لیے جنت کی خوشخبریاں دی اس کے باوجود وہ ڈر رہی ہے اور ہم لوگ ہوتے ہیں کہ فتنے کیا فتنے ہیں ہم اس کا مقابلہ کر لیں یہ ہماری ایمان کی کمزوری کی علامت ہے گویا کہ ہم آخرت کے معاملے کو اتنی حساسیت سے نہیں لیتے ہیں اتنی سنجیدگی سے نہیں لیتے ہیں جبکہ آخرت کا معاملہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اس کو ہمیشہ اس کے سلسلے میں حد درجہ محتاط ہونا چاہیے تاکہ ہمارے ایمان کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچا سکے اور ہمارا ایمان ہمیشہ محفوظ رہے اس لیے دجال کا فتنہ ہو کوئی اور فتنہ ہو توحید کا مسئلہ ہو شل کے فتنے ہو بدعات و خرافات کے فتنے ہو جس طرح کے بھی فتنے ہیں ان فتنوں سے ہمیشہ ہمیں اپنے آپ کو بچائے رکھنا چاہیے اور ان جگہوں سے دور رکھنا چاہیے تاکہ ہم ان فتنے کے شکار نہ ہوں جو بداعت کی طرف بلاتے ہیں باطل افکار اور نظریات کی طرف بلاتے ہیں شد کی طرف بلاتے ہیں وہ ڈالتے ہیں غلط قرآن اور مصوص کی طرف تعبیلیں کر کے غلط باتیں باتوں کی طرف بلاتے ہیں غلط افکار کی طرف بلاتے ہیں تو ایسے لوگوں سے ہمیں مطلب نبا رہنا چاہیے اور ایسے لوگوں کی باتوں کو نہیں سننا چاہیے کہ کہیں وہ ہمیں اپنے فتنوں کا شکار نہ بنا لیں تو اس صدیف میں حضرت عاشر رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے دجال کے بارے میں سوچا سوچی تو میں رونے لگی تو آپ علیہ وسلم نے دلاسہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر دجال میری موجودگی میں نکلا تو میں تم سب کی طرف سے کافی ہوں گا کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے وہ دجال کو پہچان لیتے اور دوسرے لوگ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاتے لیکن اور اگر میرے بعد میں نکلا تو یاد رکھنا کہ تمہارا رب رفتانہ نہیں ہے یہ ایک بڑی ظاہری علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اور پچھلی حدیث میں گزرا کہ ایک ایسی علامت ہے کہ دیگر امبیا نے اپنی قوموں کو نہیں بتایا تو یہ بڑی ظاہری علامت ہے اس علامت کو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی ربوبیت کا دعویٰ کرے اور اس کے تو ہمیں اس کی ظاہری خلقت کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمارا رب جو ہے ہمارا رب سب سے خوبصورت ہم اس کو نہیں دیکھ یہ کر سکتے ہیں یا ہم اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ظاہر اگر کوئی لگے اس طرح رب کا دعویٰ کرے تو جو ظاہری چیز ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا کالا نہیں ہو سکتا اس کی پیشانی میں کافی نہیں ہو سکتا وہ بدسورت نہیں ہو سکتا تو یہ اتنی ظاہری چھ... میں واضح علامت ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں پہچان لینا چاہیے اور اسی لیے اللہ خرگی صلاح وسلم نے اس علامت کی طرف بار بار اشارہ کیا یہ ایک واضح علامت ہے تاکہ ہم اس فٹنس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں جچال کا زمانہ پانے والے لوگوں کو دجال کا آمنا سامنا کرنے سے گریز کرنے کا حکم ہے عن امام حسين رضي الله عنه يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه فلينأ عنه فوالله ان الرجل ياتيه وهو يحسب انه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات او بما به من شعارات والله وداود جی اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ دجال کا زمانہ پانے والے لوگوں کو دجال کا سامنا کرنے سے گریز کرنے کا کہ آپ یہ خواہش نہ کریں ہم دجال کو دیکھیں گے وہ کیسا ہوگا یہ تمنا نہیں کرنی چاہیے بلکہ ایک مومن کو ہمیشہ دجال سے دور رہنے کی خواہش رکھنی چاہیے کہ دجال اگر دجال کے ہم خبر سنیں گے ہم بھاگیں گے ہم اس کے آس پاس جانے کی کوشش نہیں کریں گے اس کے بعد چوری سے اس میں ہے انمران ابن حسین رضی اللہ عنہ یحدث قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من سمع بالدجال فلينء عنه حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دجال کی خبر سنے وہ اس کے سامنے آنے سے غurez کرے یعنی انو سے دور ہو جائے دجال کی خبر سن رہے ہیں اس علاقے سے بھاگ جائیں پہاڑوں پہ چلے جائیں کسی اور گوشان نشینی اختیار کر لیں حلوت اختیار کر لیں اس کی خبر سن کر آپ اس کو دیکھنے کی خواہش نہ کریں اور یہ نہ سوچے کہ ہم اس کے فدنے سے بچ جائیں گے بلکہ آپ دور بھاگیں بھاگ اللہ کی قسم جب کوئی آدمی اس کے پاس آئے گا تو یہی سمجھے گا کہ وہ مومن ہے جو شبہ کی چیزیں وہ دیکھ کر بھیجا گیا انہیں دیکھ کر اس کی پیروی کرنے لگے یعنی جو شخص اس کے پاس آئے گا وہ یہ کیا سمجھے گا کہ میں تو مومن ہوں میں اس کے بھکاو میں نہیں آ سکتا لیکن وہ کیا کرے گا فیت باہم باخبی مین شبہات <الشُبُحَاد> کہ وہ جو شبہات پیدا کرے گا ان شبہات کی وجہ سے وہ اس کی پیروی کرنے لگے گا اس حدیث کے اندر بہت بڑا درس ہمارے لیے جس کی طرف پہلے بھی اشارہ کیا کہ یہ شبہات کتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ ہم سب نے پڑھا کہ دجال کانا ہوگا ہمارا رب کانا نہیں ہے ججال کی پشانی پر کافر لکھا ہوگا وہ ایک بدصورت ہوگا اس کے بال بڑے بڑے ہوں گے رنگ کے ہوں گے اس کی شکل بدصورت ہوگی اس کے باوجود ایک مومن جائے گا جو خود سمجھے کہ میں مومن ہوں لیکن وہ ایسے شبہات پیدا کرے گا کہ جن شبہات کی بنیاد پر وہ اس کی پیروی کرنے لے گا اور اس دل سے پیروی کرنے لگے گا تو اس سے ہمیں شبہات کی سنگینی کا اندازہ کرنا چاہیے یہ شبہات کتنے خطرناک ہوتے ہیں اتنی ظاہری علامتوں کے باوجود ایک مومن جو اپنے آپ کو مومن سمجھے گا وہ بھی ان شبہات کا شکار ہو جائے اس لیے شبہات کو کبھی بھی ہلکے میں نہیں لینا چاہیے ہمارے اسلاف جو ہے ہمیشہ شبہات سے ڈراتے تھے حافظ امام ذہبی کیا فرماتے ہیں کہ القلوب و غریفہ و و خفافہ دل ہمارے بڑے کمزور ہیں کمزور واقعی ہے انسان کا جو دل ہے بڑا کمزور واقع ہوا لیکن شبہات جو ہے یہ اچن لینے والے ہیں یہ اپنے اندر جو ہے جد کرنے کی بڑی صلاحیت رکھتے ہیں اس لیے جو ہے سے ہمیشہ ہمارے اسلاف نے ڈرایا کہ کبھی اہل باطل کے قریب نہ ہو اہل باطل کی باتوں کو نہ سنے ان کی مجلسوں میں نہ بیٹھے ان کی ہم نشینی اختیار نہ کریں ان کے دروس میں حاضر نہ ہو ان کی صحبت اختیار نہ کرے کیونکہ وہ کب آپ کے اندر شبہات پیدا کر دے گا آپ کے دل و دماغ میں وسوسے ڈال دے گا اور وہ وسوسے آپ کے دل میں بیٹھ جائیں گے وہ شبہات آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائیں گے کہ آپ کو اس کا شعور نہیں ہوگا آپ سمجھ بھی نہیں پائیں گے اور آپ اس کے منہج اور مسلق کو اختیار کر لیں گے ان شبہات کے شکار ہو جائیں گے وہ جن بدعت و خرافات کی دعوت دے رہا ان بدعت و خرافات کے دائیں آپ بھی بن جائیں گے اور ان بدعت و خرافات کے مطابق آپ اپنا عقیدہ منہج بنا لیں گے اس کا آپ کو شعور تک بھی نہیں ہوگا اس لیے ہمارے اصراف نے ہمیشہ اور خرافات سے ڈرایا ہے اور اہل بدت سے دور رہنے کی تلقین کی ہے بہت سارے لوگ اس معاملے کو بڑے ہلکے میں لیتے ہیں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں یار میں تو اہل حدیث ہوں میں مسلمان ہوں میں کیسے ان کی بات کے میں آ جاؤں گا ان کی بات میں سمجھ لوں گا قرآن اور حدیث کی بات جو موافق ہوگی اس کو مان لوں گا جو مخالف بات ہوگی اس کا میں انکار کر دوں گا تو پہلے آپ یہ بتائیں کہ وہ ہر بات کو تو قرآن حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ میں قرآن حدیث کو مانتا ہوں پھر آپ کیسے تمیز کریں گے کہ ان کی بات قرآن و حدیث کے موافق ہے یا نہیں ہے آپ اصلاف کے اقوال پڑھیں گے تو ڈرایا ہے آپ کو بے شمار اقبال ملیں گے مثال کے طور پر ابو کلابا ایک بہت بڑے محدث ہیں وہ کیا فرماتے ہیں کہ لا او علیکم ما تعرفون ابو کلابا یہ ایک مشہور راوی راوی حدیف ہے دوسری صدی کے ہیں یہ فرماتے ہیں کہ اللہ جو باطل پرست ہیں نفس پرست ہیں خواہش پرست ہیں ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھیں ولا تجا دلوم ان سے ڈسکس نہ کریں بہت سارے لوگ علم کمزور ہوتا ہے ان کے بعد شبہات کے رد کرنے کے لیے جواب نہیں ہوتے ہیں اور وہ ڈسکس شروع کر دیتے ہیں بحث و مناظرہ کرنا بحث و جدال کرنا یہ اہل علم کا کام ہے جن کے پاس جن کے علم میں رسوخ ہے جو اصول کو جانتے ہیں جن کے علم میں گہرائی ہے وہی اہل بدت سے ڈسکس کر سکتے ہیں وہی مناظرہ کر سکتے ہیں ہر کسی کو مناظرہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ کے پاس علم نہیں ہے وہ کچھ ایسی باتیں کہہ دے گا آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا پھر آپ کے ذہن میں وہ بات اٹک جائے گی اور پھر آپ جو ہے کہیں گے بات تو ان کی صحیح ہے پھر آپ ان کے شہات کے شکار ہو جائیں گے اس لیے جو ہے اہلِ کے ساتھ مناظرہ نہیں کرنا چاہیے یہ مناظرہ صرف وہ لوگ کریں گے جن کے علم ہے، ہے بڑا لی کیونکہ مجھے اس بات پر اطمینان نہیں کہ کہیں وہ آپ کو جو ہے اپنی گمراہی میں ڈال دیں گے وہ اپنی گمراہی میں آپ کو بھی ڈبو دیں گے یا پھر وہ آپ پر کوئی حق اور باطل کو ملا کے پیش کر دیں گے اور جو آپ کے پاس حق ہوگا اس میں بھی وہ تلویز پیدا کر دیں گے یہ باطل ہے حق ہے وہ شک اور شبہ بھی پیدا کر دیں گے اسی طرح جو ہے سلام بن نبی متے وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو اہل بدت میں سے تھا وہ ایوب جو بہت بڑے تابعی ہیں اور بہت بڑے محدف ہیں اور بہت سفا سب اعلیٰ درجے کرا ہیں ان کے پاس ایک بدتی آ اور کہا کہ ایوب سستیا نے آپ سے ایک بات, کچھ نہیں. تم بات مد مد پوچھ لی تو کہہ رہا تم ولو نصف کلمہ ولو کلمہ کیوں کہ تم صاحب بدرت ہو تم اپنے شبہات میرے اندر نہ پیدا کرو تو یہ کون ہے ایوب سستیا اتنے بڑے محدث وہ ڈر رہے ہیں یہ بدتی سے بات کرتے ہوئے کہیں وہ اپنا شبہ میرے اندر نہ ڈال دے اور ہم بڑے بڑے دروز سنتے ہیں لیکچر سنتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کر لیں گے یہ بہت بڑی بھول ہے اسی لیے جو ہے دنیا میں اکثریت اہل بدعت کی کیوں ہے کیونکہ لوگ ان کو سنتے ہیں پھر ان کے ہو جاتے ہیں اگر حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنا اتنا ہی آسان ہوتا ہے شبہ سے بچنا اتنا ہی آسان ہوتا تو بڑے بڑے ذہین لوگ بڑے پڑھے لکھے بڑے بڑے عالم بھی غلط یا عقیدے کے حامل ہو گئے غلط افکار کے حامل ہو گئے کیوں ہو گئے کیونکہ شبہات جو ہے یہ بڑا تاریخ ہوتا ہے اور نگاہوں پہ پر پردہ ڈال دیتا ہے پھر وہ بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اور ایک دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جب باطل کا کوئی رسیہ بجاتا باطل کو سنتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے دل سے نور چھین لیتا ہے اس کی نگاہوں سے نور چھین لیتا پھر وہ سزا کے طور پر وہ باطل کا رسیہ بجاتا ہے پھر جو ہے اللہ رب العالمین بصیرت اس سے چھین لیتا تو اس لیے جو ہے ہمیشہ ہمیں چونکہ بدعات جو ہے یہ تاریکی ہے ذرالت اور ظلمت ہے جب ظلمت جو ہے دل پر آئے گی اس کو سنیں گے تو وہ روشنی ختم ہو جاتی ہے پھر جو ہے حق اور باطل کی تمیز کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس لیے بڑے بڑے اہل علم جن کے پاس بڑا علم ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ودتی میں سے ہوتے ہیں تو بڑی موٹی موٹی بات یہ سمجھ پاتے ہیں جو اہل سنت کے ایک ادنا تعمیر سمجھ لیتا ہے کہ یہی حقیقت ہے یہی اس بات میں سچائی ہے لیکن بڑے بڑے اہل علم ہوتے ہیں ان کے پاس علم ہوتا ہے وہ شیخ الحدیث ہوتے ہیں بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں اور آج دن قرآن پڑھتے ہیں لیکن نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ چونکہ جو شبہات ہوتے ہیں وہ شبہات ان کے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں پھر وہ صحیح بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں چونکہ وہ تاریخی اور ظلمت جو ہوتی ہے ان کو بات کو سمجھنے میں مانے ہوتی ہے اس لیے ہمیں ہمیشہ اہل بدت کی ہم نشین سے دور رہنا چاہیے ایک اور فول ہے اس کے ذکر کے بعد سمجھتا ہوں کہ ابو عثمان اور یہ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں اجماعی میں تو سلف اور سال کہ تمام سلف صالحین کا اجماع اس اصل پر کہ اہل بدعت سے دور رہا جائے گا مہاجرت سلیم اور ان کی ہم نشینی اور ان کی رفاقت اور صحبت سے دور رہا جائے گا وہ دسکیتی ہے اور ان کے تزکیات سے ایسا نہیں کہ بدتیا ہے ارے بہت اچھا عالم تھوڑی بہت غلطی ہے یہ بہت خطرناک چیز और اور اس وجہ سے بہت سارے لوگ عمرہ ہو جاتے کسی بدرتی کی تعریف کر دینا یہ آسان چیز نہیں کیونکہ جب آپ کسی بدرتی करते हैं کرتے ہیں अच्छा بہت اچھا عالم ہے کچھ غلطیاں ہیں تو پھر لوگ ان پر اعتماد کرنے لگتے ہیں بہت سارے لوگ ان کو سننے لگتے ہیں پھر جو ان کو سننے لگتے ہیں وہ ले लेते جاتے ہیں ان کی का کو لے لیتے ہیں اس تو اس اصل پر اجماع ہے وہ کہتے ہیں جماعت اہل بدت سے بوجھ رکھتے ہیں جنہوں نے دین میں نئی چیزیں ایجاد کی ان سے محبت نہیں کرتے ہیں ان کی صحبت اور ہم نشینی اختیار نہیں کرتے ہیں ان کی باتوں کو نہیں سنتے ہیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں ان سے مناظرے نہیں کرتے ہیں اور اپنی کانوں کو اپنے کانوں کو ان کی باطل کو سننے سے روکے رکھتے ہیں تو یہ اہل یہ سلق کا اس اصول پرجمہ ہے اس لیے جو ہے اگر کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارے پاس حق ہے تو ہم کیوں ڈریں گے ہم سب کی بات سنیں گے ایسے لوگ کیا ان لوگوں سے ذہین ہیں ان سے بڑے عالم ہیں کیا ان کے پاس ان لوگوں سے زیادہ بصیرت ہے ہمارے علم سلب سے زیادہ وہ زیادہ سمجھدار ہے زیادہ اقل مند ہے ہرگز نہیں ان کی عقل چھوٹی ہے ان کا علم کمزور کم ہے اسی لیے وہ ایسی بات کرتے ہیں جو اقل مند ہوتے ہیں تو جو وکلاء ہیں ان کی بات سنتے ہیں تو ہمارے اسلاف جو ہیں ہم سے بڑے وکلاء تھے وہ زیادہ دانشور تھے زیادہ اقل مند تھے زیادہ علم والے تھے زیادہ فضل والے تھے زیادہ کتاب و سنت کی گہرائی کا علم رکھتے تھے تو جب انہوں نے یہ بات کہی ہے تو ایک عقلمند کا کیا تقاضا ہے کہ وہ انمند کی باتوں کو سنے اور خود کو ان سے بڑا ہوشیار نہ سمجھے خود کو ان سے زیادہ عقل مند نہمجھے خود کو ان سے زیادہ ذہین نہ سمجھے یہی ایک عقل مند کی پہچان ہے کہ وہ عقل مندوں کے پیچھے چلتا ہے وہ کسی اہل باطل یا اہل بدار کے وسوسے میں نہیں آتا تو اس حدیث سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ایک مومن جو دجال کے, دجال کے پاس جائے گا اور وہ سوچے کہ میں مومن ہوں میں اس پر ایمان نہیں لے آؤں گا لیکن وہ دجال ایسے شبہات پیدا کرے گا کہ وہ اس کی پیروی کرنا شروع کر دے گا تو اس چیز سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ شبہات کا معاملہ بڑا خطرناک ہوتا ہے بڑا سنگین ہوتا ہے اور بہت ہی متاثر کرنے والی چیز ہوتی ہے اس لیے ہمیں ہمیشہ شبہات سے دور رہنا چاہیے آپ کچھ ڈاکٹھا کر لیں گے خان مسلمان پہاڑوں میں گے اتنے سے ڈر کر مسلمان پہاڑوں میں جا چکے ہیں جو ہر ایمان ہوں گے سچے ایمان والے ہوں گے جو اخلمند لوگ ہوں گے پہاڑوں پہ جا چکیں گے وہ دجال سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے رضی اللہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ دجال کے ڈر سے بھاگ کر پہاڑوں میں چلے جائیں گے یہ کون لوگ ہوں گے وہ اہلان ہوں گے حضرت میں شریک رضی اللہ علیہ نے عدر کیا یا رسول اللہ اس روز عرب مسلمان کہاں ہوں گے یعنی اس وقت عرب کہاں ہوں گے ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ عرب ابھی جو مسلمان اتنے طاقتور ہیں اہل ایمان والے ہیں یہ نہیں رہیں گے تو آپ وسلم فرمائیں گے کہ وہ اس روز تعداد میں کم ہوں گے دجال کی جو فوج ہوگی بڑی فوج ہوگی بڑی طاقتور فوج ہوگی اس کے ساتھ زیادہ لوگ ہوں گے اور عرب کم ہوں گے اس لیے ان کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھیں گے اس لیے وہ پہاڑوں پہ چلے جائیں گے اس نے ہمیشہ مقابلہ کرنے کی بات نہیں کرنی چاہیے اگر کبھی کمزور ساڑ بھی ہو ہے اور مدینہ ہونا علاوہ دنیا کا کوئی شہر اس کے فٹنس سے مجبور نہیں رہے گا سید جی سید ابال جو ہے ہوگا پوری دنیا میں یہ فتنہ پھیلے گا اور وہ پوری دنیا کی سیر و سیاحت کرے گا پوری دنیا کا راؤنڈ گا سوائے مکہ اور مدینہ ان دونوں جگہ میں وہ داخل نہیں ہو پائے گا درکن صرف اللہ نے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ کوئی شہر ایسا نہیں جس میں دجال داخل نہ ہو سوائے مکہ اور مدینے اور بعض روایتوں میں پید المقدس کا درکرایا اس روایت کا دراز میں نہیں کیا لیکن پید المقدس کا بھی درکرایا فرشتے مکہ اور مدینے کے راستوں پر سب باندھے کھڑے ہوتے ہیں فرشتے جو ہے مکہ اور مدینے کے راستوں پر سب باندھے کھڑے ہوں گے اور ان دونوں شہروں کی حفاظت کریں گے عثمان اللہ یہ کتنا بڑا فتنا ہوگا کہ مکہ اور مدینہ کو اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے سے حفاظت کریں گے فرشتے کھڑے ہوں گے مکہ اور مدینے میں کچاروگر اور دجال داخل ہونا چاہیں گے لیکن وہ داخل نہیں ہو پائے تو اللہ رب العالمین دجال کے فتنے سے مکہ اور مدینے کو محفوظ کرنے کے لیے فرشتے مقلط کریں گے فرشتے کو متعین کریں گے تو یہ کتنا کتنا سنگین ہوگا اس سے آپ اندازہ لگا اس کے بعد کہہ رہے ہیں اور ان دونوں شہروں کی حفاظت کریں گے دجال مدینہ منورہ کی سنگلا زمین تک پہنچے گا تو تین بار زلزلہ آئے گا اور مدینہ منورہ میں موجود تمام کافر اور منافق ڈر کر دجال کے پاس چلے جائیں گے جب زلزلہ آئے گا تو جتنے دجال یہ کافر اور منافق لوگ ہوں گے وہ ڈر جائیں گے دجال سے وہ سمجھے کہ ہم دجال کے پاس نہیں جائیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے تو یہ سارے منافق اور کافر مدینہ اور مکہ سے ڈر کے نکل جائیں گے اور جو اہل ایمان ہوں گے وہی باقی رہیں گے تو یہیں سے ابھی اس نشست کا درج ختم کیا جا رہا ان شاء نماز کے بعد باقی کریں گے اللہ تعالیٰ آپ سب سے موسم جایا کرتا کی کا ذکر آپ کے سامنے ہو رہا ہے جو بہت ہی اہم ہے لہذا اب آپ کی نشست باقی ہے جو عشا کے بعد ہوگی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ لوگ آج بھاری ہو کر کے آئیں اور پھر آپ کی نشست میں بھی شرکت کروائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دن کا حاصل کرنے کی توفیق دے اور ہر طرح کے فتموں سے نافذ رکھانے